قل هو الذي ذراکم في الارض والیه تحشرون آپ کہہ دیجی اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے